حیات دنیا بل اللہ نے فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں جنہوں نے بیچ دیا آخرت کو اور دنیا کما لی ہر آدمی جو بھی کام کرتا ہے وہ سوچے کہ اس کام کا اثر مستقبل میں کیا پڑے گا اللہ کے ہاں جا کر میں کیا جواب دوں گا اور اللہ کے ہاں جا کر میرا مقام کیا ہوگا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آسائش کو آرام کو اور آخرت کو بھول گئے اب تک وہ اثر ہے اب تک بھی مطلب جتنی بھی غیر مسلم اقوام ہیں اور اب تو خیر مسلمان بھی ان میں شامل ہو گئے یہ کون سا پیچھے ہیں اسی طرح آرام آسائش دنیا کی مل جائے چاہے آخرت اس میں کتنی تج ہو جائے اور آخرت جتنی بھی برباد ہو جائے اس کی پرواہ نہیں مگر دنیا کسی طرح اچھی ہو جائے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی انہوں نے خرید لی اور آخرت کو بیچ دیا تو اس کا کیا ہوگا فلا فلاب فلا یہ جو فا ہے نا کل آیا تھا نا وہاں فلا یعنی ان کے کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ جہنم میں جائیں گے یہاں بھی وہی ہے سو یہ جو کرتوت کیے ہیں انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا اور ایمان نہ لانا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا آخرت پر لا یو خفف العذاب ہرگز تخفیف نہیں کرے گا یو خف کم نہیں کرے گا عنهم ان سے العذاب خدا کے عذاب کو ولا اور نہ ہی ہم یون سرون یہ مدد دیے جائیں گے غور کیجیے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ فلاحف انہول آزاد ان کا عذاب کم نہیں ہوگا اور دوسری طرف ارشاد فرمایا ولاسر ان کو مدد دی ہی نہیں جائے گی مدد دی ہی نہیں جائے گی یعنی کون نہیں دے گا بالکل نفی کر دی کہ کوئی بھی نہیں مدد ان کو دے سکے گا مکمل طور پر بے یارو مددگار قیامت میں رہ جائیں گے یہ جی تھی تیسری نو اس کے بعد اگلے رقو سے شروع ہوتی ہے